أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس وبدو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا آب س بھی آ رہے ہیں ابھی سارے ساتھیوں کو جلد. پنجاب کے علاقے وہاں بچرا میں ایک عالم جلیل القدر علامات الزمان گزرے ہیں حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا اور ان پہ اللہ نے خاص کرم فرمایا اس پورے علاقے کے اندر توحید و سنت کی دعوت آپ ہی نے پیش فرمائی ہے آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء یہاں موجود تھے اس علاقے میں بھی یہاں بھی اور آپ کے ہم زمان بھی تھے لیکن توحید و سنت کے مسئلے کا بیان یہ صرف آپ ہی کے حصے میں آیا ہے اللہ نے حضرت کو توفیق عطا فرمائی آپ ہندوستان تشریف لے گئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہی رحمہ اللہ تعالی کے پاس آپ حدیث پاک پڑھے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا نام شاید آپ نے سنا ہو جن طلباء کرام نے دورۂ حدیث یا موقوف الح پڑھا ہے انہوں نے حضرت علامہ انور شاہ رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا بہت بڑے محدث ہیں لیکن وہ بھی مولانا گنگوہی ہی رحمہ اللہ کے پاس نہیں پڑھ سکے اجازت لی ہے صرف حدیث سنا کر اجازت لی ہے باقاعدہ طور پر علامہ انور شاہ صاحب مولانا گنگوہی کے پاس نہیں پڑھ سکے ان کو موقع نہیں ملا پڑھنے کا اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی مکمل طور پر کامل سہا ہے ستا درسن حضرت مولانا گنگوہی ہی کے پاس پڑھ کر آئے ہیں اور مولانا گنگوئی رحمہ اللہ تعالی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں ان کے بھائی کہے جاتے ہیں ان کے دوست تھے ہم سبق اور ہم درست تھے وہ دارالعلوم کے سرپرستوں میں سے ہیں اور بڑے پائے کے عالم ہیں بہت بڑے پائے کے اور وہ توحید و سنت والے تھے وہ بھی تو مولانا رحمہ اللہ مولانا حسان علی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں اللہ نے ان کو شرف بخشا ہے یہ مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کے پاس سیاح ستہ باقاعدہ طور پر پڑھے ہیں اور آپ کی تقارییر بخاری اور مسلم کی آپ نے قلم بند فرمائی ہے اب بھی چھوٹے چھوٹے رسالے چھپے ہیں تقریر الجنجوہی جو البخاری تقریر الجنجوہی جو المسلم مولانا حسن علی رحمہ اللہ نے جو جمع کیے چھپے ہوئے ہیں بہرحال حدیث پاک کے اندر آپ شاگرد ہیں مولانا گنگوہی ہی رحمہ اللہ کے اور تفسیر کے اندر پرانے پاک کی تفسیر کے اندر آپ شاگرد ہیں حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کے اور حضرت مولانا محمد مظہر شاگرد ہیں شاہ اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کے اور شاہ اسحاق رحمہ اللہ شاگرد ہیں شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے اور شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کا لقب ہے مسند الہ ہند کیا نقب ہے مسند الہند ہندوستان کے اندر حدیث پاک کی جتنی بھی سندیں ہیں وہ ساری کی ساری حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ذریعے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہیں ہندوستان کی حدیث کی کوئی ایسی سند نہیں ہے جو بغیر شاہ ولی اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے ایسی کوئی بھی سند نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی ہندوستانی چلا گیا عرب کے اندر اور خود وہاں سے پڑھ آیا تو اور بات ہے ورنہ جس نے ہندوستان میں رہ کر حدیث پڑھی ہے وہ ان کی تمام کی تمام سندیں وہ شاہ ولی اللہ رحم اللہ سے ہو کر اوپر جاتی ہیں اس لیے شاہ صاحب کا لقب ہے مسند الہ ہند کہ سارے ہندوستان کی سند کی مدار جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ صاحب رحمہ اللہ کو علم حدیث میں علم تفسیر کے اندر اور شرائع الحکام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ان تینوں علوم کے اندر آپ ایک مجتحدانہ راج رکھتے تھے آپ آپ کی ایک الگ راج تھی مستقل بہرحال شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں شاہ عبد العزیز ان کے بڑے بیٹے ان کے شاگرد ہیں شاہ اسحاق رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا محمد مظہر نانوتی رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد ہیں حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ مولانا حسین علی رحمہ اللہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے تین واسطوں سے شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ کے درمیان اور مولانا رحمہ اللہ کے درمیان تین واسطے ہیں مولانا محمد مظہر نا شاہ اسحاق شاہ عبد العزیز یہ تین واسطے ہیں اوپر شاہ ولی اللہ ہیں نیچے مولانا حسان علی رحمہ اللہ تعالیٰ مولانا حسان علی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ملکاتا فرمایا تھا انہوں نے ایک جدید طرز تفسیر الہامی طرز جو ہے وہ پیش فرمائی ہے اور کافی سارے علماء ان کے پاس پڑھتے رہے سینکڑوں کی تعداد کے اندر ان میں سے ان کے ایک ممتاز شاگرد ہیں حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ ان کا اصل نام ہے غلام خان بعد میں ان کا نام رکھا گیا غلام اللہ خان بڑے پائے کے عالم تھے منت معقولی تھے اور محدث بھی تھے حدیث بھی پڑھایا کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ تفسیر قرآن پڑھائی ہے او ہزاروں کی تعداد کے اندر سندھ کے بلوچستان کے ایران کے عرب کے عجم کے لوگوں نے ان کے ہاں تفیر پڑھی ہے ان کے کافی سارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ اب بھی اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو دورہ تفیر ہو رہے ہیں ان سے پڑھا ہے پھر ہمارے حضرت والد صاحب مولانا عبد الغنی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ والد صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحم اللہ کے شاگرد ہے والد صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب پڑھایا کرتا تھا مولانا حسان علی صاحب رحم اللہ اس وقت زندہ موجود تھے لیکن وہاں ان کے پاس نہ جا سکا پڑھنے کے لیے بعد میں پھر مولانا غلام اللہ خان صاحب کے پاس گئے پڑھنے کے لیے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں قاضی احمد اللہ پڑھایا کرتا تھا اس وقت میں گیا پھر وہاں دورہ تفریح پڑھنے کے لیے بہرحال اس طرح یہ سلسلہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تک جوڑ جاتا ہے اب آج کا دن ہے اور کل کا آدھا دن تو اصطلاحات پڑھیں گے جو تفسیر قرآن کے اندر ان شاء اللہ کلا ہمیں کام دیں گی جب تفسیر پڑھیں گے نا تو یہ اصطلاحات وہاں آئیں گی آج پڑھ لیں گے تو ان اللہ اس وقت پھر تکلیف نہیں ہوگی اس کے بعد پھر مسئلہ الہ ہوگا اور پھر اس کے بعد ان اللہ تفسیر قرآن اللہ کے فضل و کرم سے شروع کریں گے اب میری طرف سارے متوجہ ہوو گے میں انشاءاللہ اللہ سبق شروع کر رہا ہوں کاپیوں میں نہیں دیکھنا اندر بالکل نہیں دیکھنا میری طرف دیکھو بات کو سمجھ لوتا کہ ذہن نشین ہو جائے پہلی اختلاح پرانے پاک جب شروع کریں گے نا ان شاء اللہ تعالی تو کہیں کہیں لکھا ہوگا دعوے صورت کیا لکھا ہوگا اب آپ حضرات دیکھو گے پریشان ہوو گے بھی دعوے صورت کا کیا مطلب ہے اس اصطلاح کی میں وضاحت عرض کر رہا ہوں دعوی صورت سے مراد صورت کا اصلی اور مرکزی مضمون ہے میں اس کی تشریح کرتا ہوں یہ لفظ یاد کر لو دعوے صورت سے مراد صورت کا اصلی اور مرکزی مضمون ہے کیا مطلب لمبی صورتیں ہیں صورت باقاعدہ لمبی ہے صورت آل عمران ہے آراف ہے ہود ہے یونس ہے یوسف ہے لمبی لمبی صورتیں ہیں اور ہر صورت کے اندر کئی کئی مسائل ہیں کئی کئی باتیں ہیں لیکن ہر صورت کے اندر ایک نہ ایک مسئلہ ایسا ہوگا جو مقصودی اور مرکزی مسئلہ ہوگا جو اس صورت کا اصلی مسئلہ ہوگا مسائل تو بہت جس طرح ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو باتیں تو بہت ہوتی ہیں کوئی بات وہ بات وہ بات وہ بات, وہ بات لیکن ایک اصلی بات ہوتی ہے جس کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں او اصل اور مرکزی بات تو صورت کے اندر باتیں تو بہت ساری ہوں گی سمجھا سی کئی باتیں آئیں گی انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن اس صورت کا جو اصلی مضمون ہوگا جو مرکزی مضمون ہوگا جو مقصودی مضمون ہوگا اس کو ہماری استلاح میں کہتے ہیں دعوی سورت کیا کہتے ہیں یوں کر کے نہ بیٹھو آذاب کے خلاف ہے گھٹنا کھڑا کر دو ایک گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھو ہاں خیال کرو پرانے پاک کا علم ہے ایک گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھو جب بھی آئے نا دعوی سورت آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ یہ سورت کا اصلی مضمون ہے باقی باتیں جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر مانا خیز ہیں لیکن وہ اصلی نہیں اصلی مضمون صورت کا یہی ہے جس کے نیچے دعوی صورت لکھا ہے اس کا نام دعوی صورت بھی ہے اور اس کا نام موضوع صورت بھی ہے دعوی صورت اور موضوع صورت پھر کہہ رہا ہوں خوب سمجھ لو دعوی صورت یا موضوع صورت صورت کے مرکزی اور اصلی اور مقصودی مضمون کو کہا جاتا ہے صورت کا جو اصلی مضمون ہوگا جو مقصودی مضمون ہوگا جو مرکزی مضمون ہوگا اس کو ہماری صلاح میں کیا کہیں گے داوئے صورت میں اس کی مثال دیتا ہوں جس طرح بیج زمین میں لگاتے ہیں بیج اس سے درخت پیدا ہوتا ہے پھر وہ بڑھتا ہے اس کی شاخیں نکلتی ہیں ہو لمبا چوڑا درخت ہو جاتا ہے لیکن اس درخت کی ہر شاخ میں اور ہر شاخ کے ہر پتے میں بیج کا تخم کا اثر ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا جس طرح تخم کا درخت کی ہر ہر ٹہنی میں ہر شاخ میں اور ہر پتے میں اثر ہوتا ہے اس طرح اس صورت کے دعوے کا اور مرکزی مضمون کا پوری صورت کی آیات کے ساتھ تعلق ہوگا صورت کی ہر ہر آیت جو ہے اس مرکزی مضمون کے ساتھ متعلق ہوگی کسی نہ کسی طرح ہر آیت کو اس اصلی مضمون کے ساتھ ضرور تعلق ہوگا جس طرح درخت کی ہر شاخ کو اور ہر پتے کو بیج کے ساتھ تھوڑا یا زیادہ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوا کرتا ہے تو اس طرح صورت کی ہر ہر آیت کو اس کے دعوے کے ساتھ اور موضوع کے ساتھ ضرور تعلق ہوگا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا کبھی اس دعوے کے ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہوگی کبھی اس دعوے کے نہ ماننے والوں کو ڈراوا دیا جائے گا کبھی اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کیے جائیں گے اس طرح کر کے پوری سورج جو ہے وہ اس اصل دعوے اور موضوع کے ساتھ اور مقصود کے ساتھ ضرور ضرور متعلق ہوگی سمجھے بات جس طرح پرانے زمانے میں چکی ہوا کرتی تھی آٹا پیسنے والی چکی عورتیں آٹا پیسا کرتی تھیں تو چکی کے درمیان میں ایک کیل ہوتا ہے لوہے کا جسے ہم کیا کہتے ہیں جی اچھا اسے کہا جاتا ہے محور کیا کہا جاتا ہے محور ہے وہ درمیان میں کھڑا ہے اس کے ارد گرد چکی چکر لگا رہی ہے او محور اپنی جگہ پر ہے اس کے ارد گرد پتھر گھوم رہا ہے تو اس طرح یہ دعوی صورت جو ہے یہ بمنزل محور ہوتا ہے پوری صورت اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے کبھی اس کو ثابت کرنے کے لیے کبھی اس کے ماننے والوں کو خوشخبری دینے کے لیے کبھی نہ ماننے والوں کو ڈراوا دیا جا رہا ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے بہرحال دعوی صورت موضوع صورت سورت کے مرکزی اور اصلی اور مقصودی مضمون کو کہا جاتا ہے پوری سورت کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس طرح کے درخت کی ہر شاخ اور ہر ٹہنی کا تخم اور بیج کے ساتھ تعلق ہوتا ہے سمجھ آ یہ بات اچھی طرح یاد رہے گی یہ بات یہ اصطلاح ہے اس کا نام ہے اصطلاح داو صورت یا موضوع ہے اس کی مثال انشاءاللہ اللہ ابھی تھوڑی دیر بعد آتی ہے دوسری اصطلاح میں شروع کر رہا ہوں دوسری اصطلاح ہے جس کا نام ہے دلیل کیا نام ہے دلیل یہاں چپ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں بولو گے تو کام چلے گا کچھ ہیں چودھری سمجھا بڑے بڑے لوگ جو بولنا اپنی توہین سمجھتے ہیں یہاں وہ توہین اور تجلیل اور تقریم والا مسئلہ نہیں ہے آپ بولو گے تو تمہاری طبیعت بھی ہوشیار رہے گی توجہ بھی رہے گی بات سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی حضرت دلیل کس کو کہتے ہیں دلیل کہتے ہیں ما یس بات و ما داوا ماں یوسف وہ کلام جس کے ساتھ تم اپنے دعوے کو ثابت کرو اس کلام کا نام کیا ہے دلیل دلیل کہتے ہیں ما یثبت و بہی وہ چیز وہ کلام جس کے ساتھ دعوے کو ثابت کیا جائے اس کو ہماری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں دلیل انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گے نا تو آئے گا یہ دلیل لکھا ہوگا نیچے قرآن پاک کے اندر مسئلے توحید کو سمجھانے کے لیے چار طرح کے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں کتنی چار, چار یوں کہہ لو بالفاظ با دیگر کے دلیل چار قسم ہے کتنی قسم ہے چار نمبر اول دلیل عقلی محل نمبر دوم دلیل عقلی اعترافی نمبر تین دلیل نقلی نمبر چار دلیل وہی کتنی قسم ہے چار دلیل عقلی محل دلیل عقلی اعترافی دلیل نقلی اور دلیل رہی سمجھا دلیل کس کو کہتے ہیں وہ مضمون وہ کلام جس کے ساتھ دعوے کو ثابت کیا جائے اور پھر وہ چار قسم ہے دلیل عقلی محض دلیل عقلی اعترافی دلیل نقلی دلیل وہی یہ <تصفح> <تصفح> چار قسم ہے دلیل کے پہلا قسم ہے دلیل عقلی محض دلیل عقلی محض کس کو کہتے ہیں جی تعریف سن لو دلیل عقلی محض وہ ہے جس کے اندر وہ امور ذکر کیے جائیں جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے مختصر سی بات دلیل عقلی محض کس کو کہتے ہیں جس میں وہ امور ذکر کیے جائیں جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے اب میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں وضاحت یہ ہے کہ دلیل عقلی محض کے اندر امور عقلیہ کو پیش کر کے مخاطب کو دعوت فکر دی جاتی ہے امور عقلیہ پیش کر کے مخاطب کو دعوت فکر دی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے میاں تو اپنے عقل کے ساتھ غور و فکر کر اپنے عقل کے ساتھ سوچ بچار کر کہ جب یہ, یہ یہ یہ کام سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا تو پھر عبادت کے لئے بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اس لیے اس کو دلیل عقلی کہتے ہیں کہ اس کے اندر عقل کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے ہم مخاطب کو کہتے ہیں کہ میاں آسمان زمین درخت بر بہر پہاڑ وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں وہ کہتا ہے اللہ نے ہم کہتے ہیں اب تو اپنے عقل کے ساتھ غور و فکر کر کہ جب یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تو عبادت کے لائق بھی اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے یہ ہے دلیل عقلی کی حقیقت پھر میں عرض کر رہا ہوں یاد کرنے کے لیے یہ جی مجمل لفظ آپ نے بولنے ہیں دلیل عقلی محض وہ ہے جس میں وہ امور ذکر کیے جائیں جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے یعنی امور عقلیہ پیش کر کے مخاطب کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جائے کہ میاں تو اپنے عقل کے ساتھ سوچ بچار کر جب یہ یہ جی کام سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا تو عبادت کے لائق بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے دلیل عقلی محض حضرت پھر یہ دلیل عقلی محض دو قسم ہے کتنی قسم ہے کاپیوں میں نہ دیکھو جی کاپیاں جو ہیں وہ ساکت ہیں اور میں ناطک ہوں سمجھا میری طرف دیکھو گے بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ شاء کاپیاں بعد میں دیکھنا ہے. یا سبق سے پہلے یا سبق کے بعد فائدہ ہوگا اب اگر کاپی دیکھی تو میں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا مجھ سے سمجھ لو اوپر پھر کاپیاں دیکھتے رہنا دلیل عقلی محض کس کو کہتے ہیں جس میں وہ امور ذکر کیے جائیں جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے یعنی امور عقلیہ پیش کر کے مخاطب کو غور و فکر کی دعوت دی جائے کہ تو اپنے عقل کے ساتھ سوچ کہ جب یہ جے کام سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں کر سکتا تو عبادت کے لحاظ بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے بات سمجھے اب یہ دو قسم ہے دلیل عقلی محض پھر دو قسم ہے دلیل عقلی انفوسی دلیل عقلی انفوسی نمبر دوم دلیل عقلی آساکی نمبر اول دلیل عقلی انفوسی نمبر دوم دلیل عقلی آساکی دلیل عقلی انفوسی کس کو کہتے ہیں جس میں انسان کے جسم یا اس کے کسی عزم کا ذکر کیا جائے جس میں انسان کے جسم یا اس کے کسی عزم کا آنکھ کا کان کا ناک کا ہاتھ کا پاؤں کا دل و دماغ کا جس میں انسان کے جسم یا اس کے کسی عضو کا ذکر کیا جائے اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی انفوسی اور اگر دلیل عقلی کے اندر انسانی جسم اور اس کی اعضا کے علاوہ بقیہ جہان کا ذکر ہو آسمانوں کا زمینوں کا درختوں کا پہاڑوں کا وغیرہ وغیرہ تو اسے دلیل عقلی آفاقی کہتے ہیں دلیل عقلی آفاقی کہتے ہیں اگر انسانی جسم یا اس کے کسی عضو کا ذکر ہو تو وہ دلیل عقلی انفوسی ہے اور اگر انسانی جسم یا اس کے اعضا کے علاوہ کسی چیز کا ذکر ہو تو اسے دلیل عقلی آخاقی کہتے ہیں بات سمجھ آئی ہے اب اس کی مثال پڑھو قرآن پاک کھولو جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورت باقارا کا رکو نمبر تین ہے تم نے قرآن پاک نہیں اٹھایا ہاں یہ لے لو دو دو تین تین ساتھی ایک ایک قرآن پاک لے لو ہر انسان الگ نہ کھولے ضرورت نہیں ہے سمجھا پھر پریشانی ہوگی تمہیں خود ابھی تو پہلا دن ہے نا جی میری طرف دیکھو اوپر دیکھو سمجھ لو پہلے طریقہ تلاش کرنے کا آیت کی تلاش کرنے کا طریقہ اوپر دیکھو عین لکھا ہوتا ہے نا رکو پر عین ایک ہند عدد ہوتا ہے عین کے اوپر ایک درمیان میں ایک نیچے کیا بات ہے ہاں, ہاں تین ہند سے عدد لکھے ہوتے ہیں عین کے اوپر عین کے درمیان میں آئن کے نیچے یہ تو پورا پتا تو کاریوں اور حافظوں کو ہوگا کہ یہ تین عدد کون کون سے ہیں میں بھی ارد کر دوں کہ اوپر والا عدد جو ہے وہ رکو بتاتا ہے سورت کے کہ سورت کا یہ پہلا رکو ختم ہو گیا آئن کے اوپر جب ایک ہوگا نا تو اس کا مطلب ہے ماقبل کے اندر جو ہے وہ ایک رکو ہے آئن کے اوپر تین لکھا ہے تو سمجھو کہ ما کبل کے اندر آئن سے ماقبل کے اندر رکو نمبر تین ہے اور آئن کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے وہ پارے کا رقو ہے میں وہ نیچے والا نہیں بتاؤں گا اوپر والا اب آئن کے اوپر کیا لکھا ہے جی رکو نمبر رکو نمبر تین اس کے بعد یا یوننا سوبدو جو ہے نا صحیح یا یونہ سوبدو رب یہاں سے تو شروع ہو رہا ہے نا رکو اس کے بعد والی جو عین ہے بعد والی اس کے اوپر عین کے اوپر تین لکھا ہے لکھا ہے نا جی اب میں کہوں گا رقو نمبر تین تلاش کرو تو تم نے عین کے ماقبل میں دیکھنا ہے ما بعد میں نہیں دیکھنا اب عین کے ماقبل کے اندر رکو نمبر تین ہے یا یہن سوبدو یہ رکو نمبر تین کی ابتدا ہے رکو نمبر دو ختم ہو رہا ہے اور رکو نمبر تین شروع ہو رہا ہے بالکل ابتدا ہے لیکن ہے رکو نمبر تین بارالعین کا ما قبل تم نے دیکھنا ہے ما بعد نہیں دیکھنا خیال کرنا ہے یا ایہاں ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلكم لعلکم تتقون اللذی جعل لکم الارض فراشم والسماء بناءنہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ لِلْقَلَّكُمْ فَلَا تَجَعْلُوا لِلَّهِ أَنْدَادٌ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مل گئی ہے نا سب کو میرے طرف دیکھو اوپر دیکھو انشاءاللہ تعالی صورت باقرہ پڑھیں گے میں وہاں تفصیل سے عرض کروں گا صورت باقرہ تو ہے بڑی لمبی صورت ڈھائی پاروں کی تقریبا سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ نے او بہت سارے مسائل بیان فرمایا انتظامیہ امور ہیں احکامات ہیں نماز کا ذکر ہے زکوٰۃ کا ذکر ہے روزے کا ذکر ہے حج کا ذکر ہے اور بھی کافی سارے مسائل ہیں لیکن اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ اس سورت کا اصلی مضمون کیا ہے اس سورت کا اصلی اور مرکزی مضمون کیا ہے اور مقصودی مضمون کیا ہے سورت تو بڑی لمبی ہے مسائل بھی بہت سارے بیان کیے گئے ہیں تو جناب اس سورت کا اصلی اور مرکزی اور مقصودی مضمون ہے یا ایونا سو بدور ابا کیا ہے یا, یا ایو ہننا سو بدور یہ اس پوری سورت کا کیا ہے دعوی جب قرآن پاک پڑھیں گے نا ان اللہ تعالی اس جگہ پر نیچے لکھا ہوگا دعویٰ صورت سورت تو جب دعوی سورت لکھا ہوگا آپ سمجھ لوگے کہ اس سورت کا مرکزی اور مقصودی اور اصلی مضمون یہی ہے سمجھا نا سر یا یوہنا سو بدو ربا جو ہے یہ پوری صورت کا چاہے مرکزی مضمون ہے اصلی مضمون ہے اور اس صورت کا چاہے دعویٰ ہے سمجھے بات یا یوہن سو بدو ربکم اے لوگو عبادتیں باتیں کرو تم صرف اپنے پروردگار کی یہاں اور بات ارض کرنی ہے بدو ربا کم پر ایک اعتراض ہے انشاءاللہ وہاں بھی پڑھیں گے تفصیل سے لیکن یہاں اجمالی طور پر عرض کرنا ضروری ہے او بدو ربا کا معنی ہوتا ہے عبادتیں کرو اپنے رب کی اور سن رہے ہو سرحدی بزرگ تم بھی سن رہے ہو سمجھ رہے ہو غور ہے نہیں ہے خیال کرنا غور کر کے بیٹھو ہاں سنو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو نزول قرآن کے وقت تین تحفے موجود تھے کتنی تین اول تحفہ مشرقین مکہ نمبر دو یہود نمبر تین نسارا یہ تین مذہبی گروہ تھے بڑے بڑے اس وقت جس وقت نبی علیہ سلاد تسلیم نے مسئلہ توحید پیش فرمایا ہے تینوں گروہ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے مکے کا مشرق بھی اللہ کا عابد تھا انشاءاللہ شاء اللہ میں تفصیل آئے گی نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے حج بھی کرتے تھے مکے کا مشرق بھی اللہ کا عابد تھا یہود بھی اللہ کا عابد تھا نصارہ بھی اللہ کے عابد تھے سارے اللہ کے عابد تھے اللہ کی باتیں کیا کرتے تھے جب وہ اللہ کی باتیں پہلے سے کیا کرتے تھے تو پھر یا عجو کے اندر عبادت کا حکم دینا چے مانا دارت. یہ تو تحصیل حاصل ہے کیا ہے؟ منطق کے بھی تو ماہر بیٹھے ہو نا جی یہ تو تحفیل حاصل ہے یہ تو ایک کام پہلے ہو رہا ہے اسے کہنا ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے پھر اسے کہنا او ابدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو اس کا کیا مطلب ہے وہ تو رب کی عبادت پہلے بھی کیا کرتے تھے پہلے بھی وہ روزے رکھا کرتے تھے یہودی بھی روزے رکھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے جو ان کی شریعت کے اندر تھی بہرحال سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ رب کی عبادت کرو حالانکہ رب کی عبادت تو پہلے سے ہو رہی تھی تینوں گروہ اللہ کے عابد تھے پھر اللہ نے او بدھو ربکم کے کیوں حکم دیا ہے جنہوں نے جلالین پڑھیا ہے سال انہوں نے تو یہ بات وہاں پڑھ لی ہے سمجھا سر جی یاد کیے بیٹھے ہیں کہ او بدھو ربکم کے بعد اللہ میوتی رحمہ اللہ نے نکالا ہے وہ ہےدو ربکم سمجھا سر وہاں یہی سوال جواب ہے جواب ارض کر رہا ہوں جواب یہ ہے کہ یہاں عبادت کا حکم نہیں ہے بلکہ توحید فی عبادت کا حکم ہے کس کا حکم ہے عبادت کا حکم نہیں بلکہ توحید فی عبادت کا حکم ہے اللہ تبارک وطالعہ کا مقصد یہ نہیں کہ عبادت کرو عبادت تو پہلے سے کر رہے تھے اللہ پاک اللہ پاک, اللہ پاک, اللہ پاک رب کا حکم ہے وہ دورا کم عبادتیں رب ایک رب اللہ کے لیے کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو توحید فل عبادت کا حکم ہے مطلق عبادت کا حکم نہیں ہے سیدنا عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہے آپ فرماتے ہیں کلو عبادتن بے معنت توحید کلو عبادت فل قرآن بے توحید جہاں جہاں بھی اللہ نے عبادت کا حکم فرمایا ہے وہاں توحید فل عبادت مراد ہے کلو عبادتن فل یہ مقولہ یاد رہے گا جی پھر پڑھ لو کلو جی عبادتن فیل جہاں جہاں بھی عبادت کا حکم آیا ہے وہاں نفس عبادت مراد نہیں مطلق عبادت مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے کیا مراد ہے توحید فیل عبادت مراد ہے کلو عبادت فیل قرآن جہاں جہاں بھی قرآن پاک کے اندر عبادت الحیہ کا حکم ہے وہاں عبادت سے مراد نفس سے عبادت مطلق عبادت نہیں بلکہ بلکہ توحید عبادت مراد ہے سمجھ رہے ہو وہ بزرگ نیچے دیکھ رہا ہے سکون کے ساتھ ٹوپی والا بزرگوں میری طرف توجہ کرو گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی جی تکرار کے وقت نہ پھر اس وقت جو ہے وہ اندر بھی دیکھو اور جو لکھنا ہو لکھو اس وقت میری طرف دیکھا کرو توجہ کرو سنو بات یہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جہاں بھی عبادت کا حکم ہوگا وہاں نفس عبادت مراد اور یہاں یا جو سو بدو کے اندر بھی نفس عبادت مراد نہیں بلکہ بلکہ دلیل اس کی یہ ہے آخر آیت میں کھڑا ہے فلا تج آلو لاہ انداد و یہ فلا تجالو یہ دل... نتیجہ دلیل ہے چاہے ان شاء اللہ بھی پڑھتے ہیں نتیجہ دلیل ہے فلاں تو جل انداد کے اندر اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ند نہ بناؤ میرے شریک نہ بناؤ معلوم ہوا کہ اللہ ہمیں مطلق عبادت کا حکم نہیں دے رہے بلکہ توحید عبادت کا حکم دے رہے ہیں کہ میری عبادت کرو میرے علاوہ غیروں کی بھی عبادت کرو خبردار یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو میرے شریک نہ بناؤ میری اور غیرو کی مشترکہ عبادت نہ کرو بلکہ توحید فل عبادت اختیار کرو موحد بنو صرف میری عبادت کرو یا سو بجو ربکم اے لوگوں باتیں کرو تم صرف اپنے پروردگار کی یہ دعوی صورت ہے یہ حکم ہے اب آگے دلائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے میں نے ارض کیا ہے دلیل اقلی محض کس کو کہتے ہیں جس میں وہ امور پیش کیے جائیں جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے یعنی امور اقلیہ کو پیش کر کے مخاطب کو غور و فکر کی دعوت دی جائے کہ تو غور و فکر کر میاں اپنے عقل کے ساتھ سوچ بچار کر یہ یہ کام جب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تو عبادت کے لک بھی اللہ کے سوا اور اب پڑھو اللہی خالہ وہ ذات پاک جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے یعنی تمہارے باپ دادا اللہ وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بستر اور آسمان کو چھت اور اتارا آسمان سے پانی پس نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے تمہاری روزیوں کے لیے اب اوپر دیکھو میری طرف دیکھو پھر میں ترجمہ کروں گا اجمالی دعوی ہوا جا سو بدھ سوبتوں لوگوں صرف اپنے رب کی عبادت کرو کیوں میاں ہم بزرگوں کی عبادت کیوں نہ کریں نبیوں سخیوں شہیدوں کی ملائکہ جنات کی عبادت کیوں نہ کریں اللہ فرماتے ہیں میاں تمہیں اس نے پیدا کیا تمہارے باپ دادوں کو جو تمہارا موقوف اللہ وجود ہے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا آسمان سے پانی اسی نے نازل کیا زمین سے تمہارا رزق اور نباتات اسی نے اگائیں جب یہ سارے کام اسی نے کیے ہیں اپنے عقل سے غور و فکر کرو سوچ بچار کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ جب یہ کام اسی نے کیے ہیں تو عبادت کے لگ بھی صرف وہی ہے اور اے کوئی ہے بات سمجھے ہی ہے؟ جی اس طرح یہ دلیل ہے دعوی ہے او بدو ربا عبادتیں کرو صرف اپنے رب کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ ہمارا خالق وہی ہے اور کوئی نہیں ہمارے باپ دادوں کا خالق وہی ہے اور کوئی, کوئی, کوئی نہیں آسمان سے بارش نازل کرنے والا وہی ہے اور کوئی, کوئی, کوئی نہیں زمین سے سمراط اور نباتات اگانے والا وہی ہے اور کوئی, کوئی, کوئی نہیں جب یہ کام وہی کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے اور کوئی کوئی وہی بات سمجھ ہے اس طرح یہ دلیل ہے لیکن اب میں فرق ارض کرنا چاہتا ہوں سن لو بات اللہ زی خالہ کم وزینہ میں قبل یہ دلیل عقلی انفوسی ہے دلیل عقلی محل انفوسی کیونکہ اس کے اندر ہماری پیدائش کا اور ہمارے باپ دادوں کی پیدائش کا ذکر ہے ہم ارا اور ہمارے باپ دادوں کی خلقت کا ذکر ہے نا جی تو یہ انسانی جسم کا ذکر ہے انسان کا ذکر ہے اس لیے یہ دلیل عقلی کون سی ہے انفوسی ہے اور آگے جو کھلا ہے اللہ جالکم الرز فیرا شا وہ سما وہ انزلہ میں من نے سما تو اخر جبی میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دلیل عقلی آفاقی منا. ہے دلیل عقلی سمجھا سیں اللہی خالہ کا کم و من قبل یہ دلیل عقلی محض انفوسی ہے اور آگے جو ہے وہ دلیل عقلی محض آفاکی ہے پرانے پاک کے اندر آیا ہے سنوری ہم آیا نا پھر آفا ہم ان کو اپنی قدرت کے دلائل دکھاتے رہتے ہیں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی فی انفسم سے دلیل عقلی محض انفوسی نکلی ہے اور فل الافاق سے دلیل عقلی محض آفاقی نکلی ہے تو خالہ کا من ولدین یہ دلیل عقلی محض انفوسی ہے اور آگے جو ہے وہ ہے دلیل عقلی محض آفاقی یا سوبجوربا ربکم دعوی ہے آگے دلیل عقلی محض ہے پھر پہلی دلیل عقلی محض انفوسی ہے دوسری دلیل عقلی محض آفافی ہے اب نتیجہ ہے فلاح امداد پس نہ کرو تم اللہ کے لیے ند اور شریک انشاء اللہ تعالی مسئلہ الہ کے اندر او بڑی مفصل مبین مشرہ بحث آئے گی ند کا لغت میں کیا معنی ہوتا ہے اور قرآن کے کی اندر کیا معنی ہوتا ہے سمجھا وہاں انشاء اللہ پڑھیں گے ان تم تالم ہو دراحال تم جانتے بھی ہو کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا بات سمجھیے سی یہ دو اصطلاحیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں پہلی اصطلاح دعوی سورت دوسری اصطلاح دلیل, دلیل پھر دلیل کا قسم اول دلیل اقلی محض پھر اس کے آگے دو قسم انفوسی اور, اور اس کی مثالیں بھی آ گئی ہیں ختم اب میری طرف دیکھو اوپر دیکھو قرآن پاک بند کر دو بند کر دو قرآن پاک اب اوپر دیکھو دوسرا قسم ہے اس کا ایک لمبا نام ہے اور ایک مختصر نام ہے لمبا نام ہے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم یہ نام بھی تم نے یاد کرنا ہے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم اور اس کا مختصر نام ہے دلیل اعترافی کیا نام ہے مختصر نام ہے دلیل اعترافی اور لمبا نام ہے دلیل عقلی الا سبیل الاعتراف من الخصم یہ جی لمبا نام یاد کرو گے تم یہ جی چھوٹا نام تو ہے نا عوام الناس کے لیے ماشاءاللہ تم تو فض اللہ ہو سمجھا تم نے لمبا نام یاد کرنا ہے دلیل عقلی الا سبیل ال... اس کا تکرار کرو گے نا اسی نام کے ساتھ تو یہ ذہن میں متمکن ہو جائے گی پھر کبھی بھولے گی نہیں گے سمجھا سی مختصر نام ہے دلیل اے اور لمبا نام ہے دلیل عقلی البیل اے الاعتراف من الخصم سمجھا سر دلیل اقلی البیل من الخصم اور دلیل اقلی اعترافی کس کو کہتے ہیں جن میں امور عقلیہ کو بطور استفہام ذکر کیا جائے سمجھو بات میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا یہ لفظ میں یاد کرنے ہیں تقرار کے وقت یہی لفظ بولنے ہیں وہ دلیل ہے جس کے اندر امور اقلیہ کو بطور استفہام ذکر کیا جائے اور پھر ان اس کا جواب بھی ساتھ ذکر کیا جائے وہ دلیل جس کے اندر امور عقلیہ کو بطور استفام ذکر کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی ذکر کیا جائے مخاطب کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جواب بھی ذکر کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی اعترافی پھر سن لو پھر سنو دلیل عقلی اعترافی کس کو کہتے ہیں وہ دلیل جس کے اندر امور اقلیہ کو بطور استفہام ذکر کیا جائے بطور استفہام ایک مختصر لفظ ہے یعنی مخاطب سے سوال کیا جائے بطور استفہام ذکر کیا جائے اور پھر اس کے بعد مخاطب کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جواب بھی ذکر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں دلیل اقلی الا سبیل الاعتراف من الخصم اور مختصر نام ہے دلیل عقلی اعترافی لمبا نام وہی ہے اب اس کی مثال کھولو سورہ یونس کھولو جس طرح میں بتاتا جاؤں پہلے سورت کھولو سورہ یونس رقو نمبر چار سورہ یونس پارا بارہ ومامن دا بتن پارا بارہ سورہ یونس رکو نمبر چار انصف ان جہاں لکھا ہے نا جی یونس ٹھیک یونس آرام سے کھولو نا آرام سے کھولو جب تک تم کھولو گے نہیں میں نہیں پڑھوں گا فکر نہ کرو جو حافظ ہیں وہ بھی کھول لیں جو غیر حافظ ہیں وہ بھی کھول لیں تسلی کے ساتھ جس کو نہ آتا ہو پھر یہ جی حافظ صاحب ہمارے بیٹھے ہیں حافظ جی سے پوچھ لیا جائے تسلی سے کھولو فکر نہ کرو پارہ بارہ ومام انداب بطن سورہ یونس رقو نمبر چار ہے ان نصف جہاں لکھا ہے رقو نمبر تین لکھا ہے نا آئن کے اوپر اس کے بعد شروع رہا ہے وما من انداب بطن کہاں ہے یہ ہے نا ہاں آ... گیارہ ہے اللہ اکبر پارہ گیارہ ہے جی میں غلط کہہ رہا ہوں یا آز ہے یا تاجرون پارا ہے پارا گیارہ اور سورہ یونس ہے النصف جہاں لکھا ہے المئی ارض کو کم سما ارض امل کو سماول ابسوار و یخرج المن من المیت و یو من المیت امن المئیو دبر ال امر فسول مل گئی ہے آجت سب کو سب کو مل گئی ہے جی آپ حضرات کو بھی مل گئی ہے نہیں ملی کوئی فکر نہیں کھول لو اچھی طرح میں انتظار کروں گا سفا نمبر بتا یہ کھڑا جی. ہے نا جی ہاں مل گیا ہے نا جی اللہ جی. من من کل مئی اردو کو گمن سما ومل کو سما وارج الرج المیت امن آیت کی مکمل تشریح تو ان شاء اس وقت آئے گی جب پرانے پاک پڑھیں گے اب یہاں سرسری بات سر سن لو حضرت پوچھو ان سے اس کل کا مانا یوں نہ کیا کرو فرما دو کہہ دو نہ اس کل کا مانا کرو گے پوچھو کل کا مانا کیا کرو گے یہ مرادی مانا اس کا ہے سل یہ کل بے مانا سل ہے حضرت ان سے پوچھو کون روزیاں دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے یا کون ہے جو مالے کا کانوں اور آنکھوں کا اور کون ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور کون ہے جو نکالتا ہے مردے کو زندے سے اور کون ہے جو تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے معاملات کی یہ ان سے سوال ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے سوال, سوال, سوال. سوال ہو رہا ہے اور ان امور کو بطور استفام ذکر کیا گیا ہے بطور میں نے کہا تھا ان سے سوال کیا جائے استفہام ہے استفام کیا ہے من عرضوں من کم میں کون تمہیں روزیاں دیتا ہے آسمان و زمین سے امن ام یملک کو سما کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے جی من خریجل ہیا منل میت میو خریجل میتم منل ہیے میوں دبے رولا کون ہے تدبیر کرنے والا کون ہے زندوں کو مردوں سے مردوں کو زندوں سے نکالنے والا یہ سارے سوالات ہو رہے ہیں استفامات ہیں جی کون, کون ہے کون ہے کون ہے بتاؤ مجھے کون ہے جی پھر اس کے بعد آگے جواب دیا گیا فصول اللہ چل گئے اللہ ابھی ابھی کہنے لگ جائیں گے یہ جی سارے کام کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں جی بطور استفام ذکر کر کے ان سے پوچھ کر پھر ان سوالات کا جواب بھی ذکر کر دیا گیا کہ حضرت اگر آپ ان سے یہ سوال کرو گے تو یہ ابھی ابھی کہہ دیں گے کہ یہ کام کرنے والا سوائے اللہ کے اور تو پھر آپ بھی کہہ دو کہ پھر تمہیں عقل نہیں آتی سمجھ نہیں آتی کہ جب ان چیزوں کا مالک اللہ کو سمجھتے ہو تو عبادت کے لائق بھی لائے اور کوئی نہیں سمجھا نہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے دلیل عقلی اعترافی اس کے اندر اعتراف کا ذکر ہے فاصا یا یہ ان کے اعتراف کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے مشرقین مکہ اور مخاطبین کے اعتراف کا ذکر کیا جاتا ہے اس دلیل کے اندر اس لیے اس دلیل کا نام ہے اعترافی اور اس کا نام ہے اعلی سبیل الاعتراف من الخصم کہ خصم جو ہے وہ خود اعتراف کر رہا ہے ہمارا مد مقابل جو ہے خصم جو ہے وہ خود اعتراف اور اقرار کر رہا ہے ہماری بات کا بات سمجھ یہ سی دلیل عقلی اعلی سبیل الاعتراف من الخصم کس کو کہتے ہیں دلیل عقلی الا سبیل الاعتراف من الخصم یہ ہے کے مخاطب کے لیے امور اقلیہ کو بطور استفحام ذکر کیا جائے یعنی اس سے سوال کیا جائے اور پھر اس کے تسلیمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب بھی ذکر کر دیا جائے اس کے نام ہے دلیل عقلی الاصبیل الاعتراف من الخصم اور دلیل عقلی اے اعترافی سمجھے سی یہ دلیل عقلی محل اور دلیل عقلی اعترافی در حقیقت ایک چیز ہے در حقیقت کیا ایک چیز ہے اس میں بھی امور اقلیہ ہوتے ہیں اس میں بھی امور اقلیہ ہوتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ اعترافی میں اعتراف مذکور ہوتا ہے استفام ہوتا ہے اور پھر اعتراف ہوتا ہے اور دلیل اقلی محض کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہیں ویسے دونوں دلیل اقلی وہ بھی دلیل اقلی ہے وہ بھی دلیل اقلی ہے اس میں بھی امور اقلی اس میں بھی امور اقلیہ ہے بات سمجھ ہی ہے اس لیے ان دو کا فرق کرنے کے لیے یہ نام لیا جاتا ہے عقلی محض اور عقلی اعترافی عقلی محض عقلی اعترافی یہ فرق کرنے کے لیے ہے میری طرف دیکھو بات سمجھو تیسرا قسم ہے دلیل نقلی کیا ہے تیسرا قسم کیا ہے دلیل نقلی <تصفح> بازو پر سہارا نہ کرو ہاں یہ بازو ہے نا اس پر سہارا نہ کرو اوپر اٹھا لو اس کو ہاں سیدھے ہو کر بیٹھو جی نیند آنے کا خطرہ ہوتا ہے نا پھر پریشانی ہوتی ہے سبق نکل جاتا ہے سنو بات دلیل نکلی جو ہے یہ اصلی کا مقابل نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ ایک چیز اصلی ہے اور ایک چیز یہ نکلی جو ہے یہ عقلی کے مقابل میں ہے کس کے مقابل میں ہے ہاں یہ نکلی جو ہے یہ اصلی کے مقابلے میں نہیں یہ عقلی کے مقابلے کے اندر ہے کہ ایک دلیل وہ ہے جو عقلی ہے اور ایک دلیل وہ ہے جو نقلی ہے دعوی توحید کو ثابت کرنے کے لیے جب نقل پیش کی جاتی ہے تو اسے ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے دلیل نقلی سمجھ رہے ہو دعوی توحید کو ثابت کرنے کے لیے جب کوئی نقل پیش کی جاتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے دلیل نقلی نقل کی طرف منسوب ہے کہ یہ نقل ہے پیچھے سے سمجھے یہ بات سے؟ دلیل نکلی کس کو کہتے ہیں دعوے توحید کو ثابت کرنے کے لیے جب کوئی نقل پیش کی جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے دلیل نقلی کہا جاتا ہے اب دلیل نکلی کے کئی قسم ہیں سنتے آؤ نمبر اول دلیل نکلی از اولا سا... مائے از کوتوب صاحب کا ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں دلیل نقلی از قرآن سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں توورات انجیل زبور ان کا حوالہ دی اللہ پاک اور ان سے نقل پیش فرمائے وہ کتب جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں دلیل نقلی از کتب سابقہ نمبر دوم دلیل نقلی از انبیاء سابقین اجمالن ہر ایک کی تشریح عاز کرتا ہوں انشاءاللہ دلیل نقلی از انبیاء سابقین اجمالن نمبر تین دلیل نقلی از امبے سابقین تفصیلن سمجھ رہے ہو جی نمبر چار دلیل نقلی از علماء کتب سابقہ از علماء نمبر پانچ دلیل نقلی از جنات نمبر چھ دلیل نقلی از ملائکہ نمبر سات دلیل نقلی از طیور کتنی قسمیں سات قسمیں دلیل نقلی کے پھر عرض کر رہا ہوں دلیل نقلی کیا ہے جب دعوی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نقل پیش فرمائے اللہ پاک اسے کہا جاتا ہے دلیل نقلی پھر دلیل نقلی کے سات قسم نمبر ون دلیل نقلی از کتب سابقہ نمبر دوم از انبیاء سابقین اجمالنگ نمبر تین از انبیاء سابقین تفصیل نمبر چار از علماء کتب سابقہ کا نمبر پانچ از جنات نمبر 6 از ملائے کا نمبر سات از تیور تیر کی جماعے پرندے سمجھا نا سر کتنی قسم ہو گئے سات پہلا پہلا قسم کون سا ہے دلیل نقلی از کتب سابقہ میرے طرف دیکھو اللہ تبارک و تعالی جا بجا قرآن پاک کے اندر پہلی کتابوں کی نقل پیش فرماتے ہیں پہلی کتابوں سے اور پہلی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ تورات کے اندر بھی یہ مسئلہ توحید فی عبادت موجود ہے کہ عبادت کا حقدار سوائے اللہ کے اور زبور میں موجود ہے انجیل میں موجود ہے تورات میں موجود ہے کتب سابقہ کا حوالہ سہوف و ابراہیم کا حوالہ آئے گا تو وہاں لکھا ہوگا نیچے دلیل نقلی از کتب سابقہ دلیل نقلی از تو بے سابقہ لکھا ہوگا یا جہاں تورات کا ذکر ہوگا دلیل نقلی از تورات دلیل نقلی از انجیل دلیل نقلی از زبور اس کتاب کا خود نام بھی لکھا ہوگا بعض اوقات بہرحال قرآن پاک سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں ان سے جب نقل پیش کی جائے تو اسے کہا جاتا ہے دلیل نقلی از کو تو بے سابقہ اب اس کی مثال کھولو پندرہ پارا کھولو سبحان لذیذ اصراب بالکل پہلا سفا ہے سبحان اللذی کی ابتدا ہے بالکل سبحان اللذی ہے نا جی آ نیچے میں سبحان اللذی سے شروع کر رہا ہوں سبحان اللذی اثراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد الاقصالتی اللتی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البسیر وآتینا موسیٰ الكتابہ یہ جی ہے سلح وآتینا موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی تھی تورات جب قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تو لکھا ہوگا یہاں دلیل نقلی از تورات سمجھا یہ جی کتب سابقہ سے اللہ پاک نقل پیش فرما رہے ہیں وہ آتے نا موسل کتاب بنی اسرائیل اور عطا فرمائی ہم نے موس علیہ السلام کو کتاب اور بنایا ہم نے اسے ذریعہ ہدایت کا بنی اسرائیل کے لیے کتاب عطا فرمائی اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا کیا بنایا کیا بنایا ذریعہ بنایا اب اس کتاب میں کیا مسئلہ تھا جی فرمایا اللہ تتخذو من اندونی وکیلا یہ مسئلہ تھا کہ نہ بناؤ تم میرے سوا کسی کو کار ساز یہ مسئلہ ہم نے دی اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا لیکن اس میں مسئلہ کون سا تھا اللہ تتخذو من مندونی وقیلہ ذریت من حملنا تمن نوح اس کی ترکیب پڑیں گے انشاءاللہ شاء یہاں میں مفعول بنا رہا ہوں نو علیہ السلام کے ساتھ جن بزرگوں کو میں نے کشتی پہ سوار کیا تھا ان کی اولادوں کو تم وکیل نہ بناؤ نو علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے صحابہ کرام کی اولادوں کو وکیل نہ بناؤ میرے سوا اور کسی کو تم وکیل اور کار نہ بناؤ وکیل اور کار ساز اور کام کرنے والا عبادت کے لئے اکثر میں ہوں اور کوئی نہیں ہے یہ دلیل نقلی ہے از کوتوبے سابقہ کہ پہلی کتابوں کے اندر یہی مسئلہ موجود تھا بات سمجھیے اور کس میں دلیل نکلی از امبے سابقین اجمالا کیا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات نبی علیہ السلاط و تسلیم سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان سے نقل پیش فرماتے ہیں ان سے کیا کرتے ہیں لیکن اجمالن کا مطلب یہ ہے کہ کسی پیغمبر کا نام نہیں ہوتا متلکن یوں ذکر کیا جاتا ہے انبیاء کو تو اسے ہم کہتے ہیں دلیل نکلی از امبیا سابقین اجمالن اجمالن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کسی پیغمبر کا نام نہیں ہوتا تفصیل نہیں ہوتی بتلایا نہیں جاتا کیونکہ اجمال ہوتا ہے اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے اجمالن اب کھولو یہ جو سورت بنی ریل ہے نا اس کے بعد آگے علم ہے نا اس کے بعد ایک تارابا ہے ایک لننا سے حسابم حساب پارہ پارا ہے پارہ ایک تاراب سے حسابہم سورت امبیا ہے رکو نمبر دو ہے رکو نمبر دو عین کے اوپر جہاں دو لکھا ہے نا اس کے ماقبل کے اندر دیکھنا ہے وما من کمر رسول اللہ اللہ صفا نمبر دو سو ترانوے ہے دو سد نو سے دو سو ترانوے دو سد نود و سے سفا بتا رہا ہوں دو سد نو سے تاربا سورت انبیا رکھو نمبر دو عین کے ماقبل میں دیکھو ان کو بتلاؤ سفا بتلاؤ ان کو ثواب ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ نہ سمجھو کہ ہماری توہین ہے کہ ہمیں ملا نہیں آیت تو حافظوں کو نہیں ملتی جو حافظ نہیں ہوتے ان کو تو جلدی مل جاتی ہے دو سد نود و سی بتا رہا ہوں سفا نمبر مل گیا ہے جی من من رسول اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے میرے رسول کوئی رسول انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو میں عرض کروں گا کہ یہاں رسول سے مراد وہ رسول نہیں جو نبی کا مقابل ہے سمجھا وہ تو صرف تین سو تیرہ یہاں رسول سے مراد ہے متلکن اللہ کا قاصد خواب و نبی ہو خواب رسول ہو خاوو نبی ہو کھاو مولوی ہو نا تم نے پڑھا ہے رسول اور نبی کا فرق ہے نا جی تین سو تیرہ رسول ہیں باقی سارے نبی ہیں جی تو یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف رسولوں کے پاس یہ وحی آئی ہے نبیوں کے پاس یہ وہی نہیں آئی یہاں رسول سے مراد اصطلاحی رسول ہے نہیں ہے رسول بے منہ مرسل ہے رسول کو میں منع پیغام بر ہے بس وما ارسلام قبل قبل رسولن اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغام کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر ہم وہی کرتے رہے اللہ آنا کہ بے شک شان یہ نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف میری ذات پاک صابے ساری باتیں صرف میری کرو یہ ہے دلیل نقلی از بجائے سابقین اجمالن چونکہ یہاں کسی خاص پیغمبر کا نام مبارک نہیں ہے متلقن کہہ دیا گیا کہ جتنی پیغمبر آئے ہم نے ان کے پاس یہ پیغام بھیجا ہے اس لیے اس کو اجمالن کہتے ہیں کہ اس میں اجمال ہے سمجھا اور ہے دلیل نقلی از انبیاء سابقین تفصیل دلیل نقلی انبیاء سابقین تفصیلن یہ ہے کہ کسی مخصوص پیغمبر کا نام ذکر کیا جائے مخصوص پیغمبر کا نام ذکر کر کے مسئلہ توحید کی نقل اس سے پیش کی جائے اس کو کہا جاتا ہے دلیل نقلی از امبیا سابقین تفصیلا سمجھا جی اب اس کے ماقبل میں کھولو اس سے پہلے والا پارا سور مریم ہے قال علم اک اللہ کا سورہ مریم اور رقو نمبر تین ہے رقو نمبر تین جہاں لکھا ہے نا اس کے ماقبل کے اندر دیکھو فل براہیم اندیبیا رکو نمبر دو ہے نا جی ہاں وہاں سے اس کے بعد ہے تھوڑا سا یہ ہے رقو نمبر تین شروع ہو رہا ہے دو ختم ہو رہا ہے تین شروع ہو رہا ہے میرے خلاص ہے نا جی صفحہ نمبر دو سو اٹھتر ہے دو سد ہفتا دو ہسٹ مل گیا جی اچھا ان ساتھیوں کو نہیں ملا کھول لیں اس کو بھی نہیں ملا دکھا دو نا بتا دو یہ پیچھے کھولو جی سورت اس طرف اس طرف سورج مریم ہے نا تو سے پہلے رقو نمبر دو جہاں لکھا ہے نا عین کے اوپر اس کے بعد متصل شروع عین کے اوپر دو کہاں لکھا ہے ہاں اس کے تھوڑا سا ماکبل میں دیکھو مل گیا ہے سب کو وذکر فی القتاب ابراہیم اور ذکر فرماؤ کتاب مبارک میں ابراہیم علیہ السلام کا انہو کان صدیق النبیہ بے شک وہ بڑے سچے پیغمبر تھے اذ قال علیہ ابیہ جبکہ کہنے لگے اپنے باپ سے یابت لما تابدو مالا جسماؤ ولا جبسر ولا جغنی عنک شیع اے میرے ابا کیوں یہ بات نہیں کرتا ہے تو ان حسیوں کی جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں نہ دفع کر سکتی ہیں تو اچھے کسی چیز کو یہ آج تو سوتا ان گی انشاءاللہ جب پڑھیں گے یہاں دلیل نقلی از امبیا سابقین تفصیلن ہے یوں کہا جائے گا دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام دلیل نقلی از دلیل نقلی از امبیائے سابقین تفصیلا دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلات وسلام ابریم علیہ السلام سے نقل پیش کی جا رہی ہے ابریم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو یہ مسئلہ بیان کیا چونکہ اس وقت مشرقین مکہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں اور یہود بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں نسارا بھی کہتے تھے ہم اے اے ہمارا مذہب بھی ابریم علیہ السلام والا ہے ہمارا نصحب بھی ہاں نصبی مذہبی ہر لحاظ سے تینوں گرو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے اللہ نے اس لیے جا بجا ابریم علیہ السلام کا عقیدہ بیان فرمایا ہے اور ان کی تبلیغ کا ذکر فرمایا ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مسلک وہ نہیں تھا جو ہمارا ہے ما کان ابراہیم و یہودی ولا, ولا کن کان حنیفا وما کان منل مشرقین نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے نہ وہ مشرق تھے وہ تو حنیف مسلمات ہیں اس لیے ذکر کیا کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے جس طرح آج کا مشرق کہتا ہے میں عاشق کے رسول ہوں رسول علیہ السلام کا دشمن ہے شرک کرتا ہے کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں تو ہم نبی علیہ السلام و کا عقیدہ اور آپ کا فرمان جا بجا پیش کرتے ہیں کہ نبی السلام کا اپنا عقیدہ تو یہ ہے اسی طرح ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے اللہ نے جا بجا ابراہیم علیہ السلام کے عقائد بیان فرمایا تبلیغ ذکر فرمائی تاکہ ان کو بتایا جائے کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام والا مسئلہ کا اختیار کرو اگر ابراہیمی بننا ہے تو یہ دلیل نقلی تفصیلی آج یا اذ کتب آج کوتوب امبے آئے سابقین تفصیل دونوں لفظی اور قسم حضرت چوتھا قسم دلیل نقلی اذ علماء کتب سابقہ دلیل نقلی علماء کتب سابقہ کتب سابقہ کے علماء سے بعض اوقات اللہ پاک مسئلے توحید کو ثابت کرنے کے لیے نقل پیش فرمایا کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے دلیل نقلی از اولا ما اب اس کی مثال کھولو سورہ باقارہ کھولو رقو نمبر چودہ سورہ باقارہ رقو نمبر چودہ چہار دہ اللہ دین حق نہ جو من بھی رقو نمبر چودہ آئن کے اوپر کہاں لکھا ہے چودہ اس کے اوپر متصل ہے وقف جہاں لکھا ہے نا وقف وقف کے ساتھ شروع ہو رہا ہے نظر آگیا ہے آئن کے اوپر چودہ کہاں لکھا ہے آئن کے اوپر دیکھو نا جی بتا رہا ہوں جس طرح آئن کے اوپر دیکھو چودہ کہاں لکھا ہے دیکھو نا مل گیا عین کے اوپر جہاں چودہ ہو نا تو اس کے ماقبل میں یہ جی ہے مل گیا ہے جی بزرگوں کو مل گیا ہے اچھا سر اللہ آتے نا کتاب یتلون ہو حق تلاوت کا تلاوت جو من ہی وہ لوگ جو دی ہے ہم نے ان کو کتاب بشرتے کہ پڑھتے ہوں اسے حق پہنا اس کا یہ لوگ تو ایمان لاتے ہیں اس مسئلے توحید پر میری طرف دیکھو میں ایک بات سمجھا دوں اوپر دیکھو بزرگ بات سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھو اللہ دینا آتے یہ مبتدا ہے چاہے موصول صلا مل کر مبتدا ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یتلو نہ ہو حق کا ہی اس کی خبر ہے لیکن یہ خبر نہیں ہے خیال کرنا خبر بناؤ گے معنی غلط ہو جائے گا سرے اس کی خبر ہے ایک جو خبر کیا ہے اوپر سمجھو میری طرف دیکھو اوپر دیکھو تم اندر کچھ بھی نہ دیکھو اللہ دودین آتینا حمل کتابہ ہو حق کا درمیان کے اندر جو ہے یہ خبر نہیں ہے یہ حال ہے یہ کیا ہے یہ ایک طرح کی شرط ہے اب میں سمجھا رہا ہوں بات تو قرآن انجیل زبور ہر کتاب کے شاگرد دو قسم ہیں کتنی قسم ہیں ایک وہ ہیں جو اس کتاب کو کما حق تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کما حق تسلیم کرتے ہیں اور کیا معنی کما حق کما <مع> حق کو حکمانا یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں عقیدہ عمل اس کے مطابق ہے جس طرح آپ حضرات بیٹھے ہو قرآن نے توحید کی دعوت دی تم نے قرآن کی توحید والی دعوت کو قبول کیا نہیں کیا قرآن نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تم نے اس عقیدے کو قبول کیا نہیں کیا قرآن نے کہا نماز پڑھو تم پڑھتے ہو سارے جی جی یا کمروں میں بیٹھے رہتے ہو اچھا قرآن کا روزہ رکھو تم رکھتے ہو روزہ جی یہ ہے کتاب اللہ کو تسلیم کرنا حق تسلیم تسلیم کرنا جس طرح کے تسلیم کرنے کا حق ہے اسی طرح تسلیم کیا جائے یعنی اس کے ہر ہر حکم کو قبول کیا جائے اس پر عمل کیا جائے اور دوسرا قسم شاگردوں کا وہ ہے جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں لیکن حقیقت ان کا عقیدہ عمل اس کتاب کے خلاف ہے دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن عقیدہ عمل اس کتاب کے کیا ہے یہودی دعویٰ, دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تورات پر عمل کرنے والے ہیں لیکن حقیقت طورات کے مطابق ان کا کوئی عقیدہ کوئی عمل نہیں تھا بلکہ تورات کی تعریف کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے ہاضامن دلہ ہے سمجھ یہی ہے بات کتاب آگے چلو میں بات سمجھا رہا ہوں سمجھ لو بات کتاب ملی یہود کو سمجھو کتاب چن کو ملی بعض یہود وہ ہیں جو تورات کو اچھی طرح اور حقیقت میں تسلیم کرتے ہیں اور بعض یہودی وہ تھے جو صرف نام کا تسلیم کرتے تھے حقیقت تسلیم نہیں کرتے تھے قرآن ملا مسلمانوں کو بعض مسلمان وہ ہیں جو قرآن کو صحیح معنی میں پڑھتے ہیں یعنی قرآن کے احکامات پر پورا پورا عمل کرتے ہیں اور بعض مسلمان وہ ہیں جو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا حقیقت ان کا کوئی عقیدہ عمل قرآن کے موافق نہیں آئے کیونکہ قرآن کے تورات کے انجیل کے زبور کے ہر کتاب کے شاگرد کتنی قسم تھے جو اللہ نے فرمایا اللہ گینا آ میری طرف دیکھو نیچے نہ دیکھو میرے طرف دیکھو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے اب اگر کہا جائے الا جو مینو جن کو ہم نے کتاب دیا وہ اس پر مان ایمان لاتے ہیں یہ تو غلط ہو جائے گا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دیا ان کا کتاب اللہ پر ایمان نہیں ہے جو کہتا ہے قرآن پاک کو میں مانتا ہوں کرتا ہے شرک تو اس کا قرآن پر ایمان ہے مجھے نہیں ہے اس لیے اللہ نے درمیان میں یہ لفظ بڑھا دیا یتلوں نہ حق کا تلاوت ہی اللہ گین آتے نا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے بشرتے کہ وہ پڑھتے ہوں اس کتاب کو حق پڑھنا اس کا بشرتے کہ وہ اس کو پڑھتے ہوں حق پڑھنا الائے کا جو منون ہاں یہ لوگ مانتے ہیں یہ لوگ متلقن وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ کتاب کو ماننے والے نہیں ہیں کتاب کو وہ لوگ مانتے ہیں مسئلہ توحید کو وہ لوگ مانتے ہیں جو کتاب کو کما حق ہو پڑھتے ہیں کتاب کو وہ مانتے ہیں مسئلہ توحید کو وہ مانتے ہیں جو کتاب کو کما حق ہو پڑھتے ہیں متلقن وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ لوگ مسئلہ توحید کو نہیں مانتے جن جن لوگوں کو کتاب دی گئی بشرتے کہ وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہوں جس طرح کے حق ہے پڑھنے کا وہ لوگ مسئلہ توحید کو ضرور مانتے ہیں بات سمجھ ہی ہے انشاءاللہ مزید وضاحت ارض کروں گا آپ اس طرح مانا کرو تم اس عجت کا اللہ دین آتے کتاب اجت وہ لوگ جنہیں دی ہے ہم نے کتاب بشرتے کے پڑھتے ہوں اس کو حق پڑھنا اس کا کا یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس مسئلے توحید پر سمجھے یہ بات ورنہ اگر تم جتل کو بنا دو نا خبر تو معنی کیا بنے گا معنی بنے گا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کے حق ہے پڑھنے کا حالانکہ کتنے لوگ تھے جن کو کتاب دی گئی اور وہ اس طرح نہیں پڑھتے تھے ہے بھائی نہیں ہے ایسے قرآن ہمیں دیا گیا کتنی مسلمان ہیں جو قرآن کو کما حق کو وہ نہیں پڑھتے اللہ وینا تو مطلق ہے عام ہے یہ تو عموم کا سیدھا ہے معنی بنے گا جس جس کو ہم نے کتاب دی ہے وہ سارے کے سارے اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کے حق ہے پڑھنے کا حالانکہ کتنے یہودیاں صرف نام کے ماننے والے تھے حقیقت انہوں نے تورات کو نہیں مانا کتنی نصارہ کتنی مسلمان اس لیے معنی بگڑ جاتا ہے غلط ہو جاتا ہے یہ تو انہوں نے خبر نہیں بلکہ کیا ہے شرط ہے کا خبر ہے سمجھے یہ بات پھر مانا کرو وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب بشرتے کہ پڑھتے ہوں اس کو حق پڑھنا اس کا کا جو مینون یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس مسئلے توحید پر کس پر انشاءاللہ جب یہ آیت پڑھیں گے تو میں عرض کروں گا کہ بیہی کے ضمیر کے مرجے کے اندر دو قول ہیں ہمارے حضرات جو ہیں وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس کا مرجہ جو ہے مسئلہ توحید ہے الاائے کا یو بہی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس مسئلے توحید پر جو لوگ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جس طرح کے حق ہے پڑھنے کا وہ لوگ مسئلے توحید کو مانتے ہیں یعنی علماء کتب سابقہ علماء تورات انجیل زبور کے علماء کرام جو ہیں وہ جو ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اچھی طرح پڑھتے ہیں وہ مان گئے مسلے توحید کو کتنا قسم ہو گئے جی چار دلیل نقلی از کتوب سابقہ از امبیا سابقین اجمالن از امبیا سابقین از اولاما کتوب سابقہ اب پانچواں قسم ہے دلیل نقلی از جنات دلیل نقلی اللہ تبارک مطالعہ قرآن پاک کے اندر جنات سے نقل پیش فرماتی ہیں دیکھو جنات کا سی شریر مخلوق ہے لیکن وہ بھی اس مسئلے توحید کو مان چکے ہیں تو اے انسان تجھے بھی اس مسئلے کو مان لینا چاہیے سمجھ رہے ہو پارا تبارہ کلزی انتیس پارا کھولو پارا انتیس سورہ جن پارہ انتیس سورہ جن سورة جن یہ کھڑی ہے عَجَبًا تبارک لذی کھولو نا پہلے سے پارا انتیس تبارک لذی ہے انہاں سورہ نوح کے بعد ہے میرے خیال جی سورہ نوح کے بعد ہے نا سمینا قرآن ان شاء اللہ تعالی جب پڑھیں گے میں شان نزول وغیرہ عرض کروں گا نبی علیہ السلاط و نماز پڑھا رہے تھے سجر کی <تصفح> یہ وہاں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ یہ جو پانچ نمازیں جو ابھی تک نہیں آئی تھیں میرا سے پہلے کا واقعہ یہ اس وقت فقط صبح شام کی نماز ہوتی تھی بہرحال جنات کا وقت آیا اس نے قرآن سنا ایمان قبول کیا اور واپس چلے گئے اپنی قوم کو جا کر تبلیغ کی حضرت کے پاس اللہ نے یہ سورت نازل فرما دی اور ان کی تبلیغ کو بھی نقل کیا کلیا حضرت فرما دو وہی کی گئی ہے میری طرف انستا کہ بے شک شان یہ ہے توجہ کر کے سنا جماعت نے جنوں سے فقالو انا سمے واپس جا کر اپنی قوم سے کہا بے شک ہم نے سنا ہے قرآن کو جو بڑا عجیب ہے رہنمائی کرتا ہے طرف بھلائی اور ہدایت کے فع منا پس ایمان لائے ہیں ہم اس قرآن پاک پر ایمان لائے ہیں ہم اس قرآن پر ہم ایمان لائے ہیں آج کل کا انسان بھی کہتا ہے میرا قرآن پر ایمان ہے قرآن پر کیا ہے منکر قرآن کافر ہے میرا قرآن پر ایمان ہے منکر قرآن لیکن شرک بھی کرتا ہے قبر کو سجدے بھی کرتا ہے کہتا ہے میرا قرآن پر ایمان بھی ہے قبر کے پھیرے بھی کرتا ہے کہتا ہے قرآن پر بھی ایمان ہے اللہ پاک نے جنات کی زبان سے ایمان کی تشریح کرائی ہے کیا کرائی ہے تشریح کرائی ہے کہ ایمان بالقرآن سے مراد کیا ہے فرماتے ہیں بی اور ہرگز نہیں شریک کریں گے ہم ساتھ اپنے پروردگار کے کسی کو سمجھا سی اللہ نے جنات سے نقل پیش فرمائی ہے کہ دیکھو جنات کتنی شریر قوم ہے باوجود اس کے انہوں نے بھی شرک سے توبہ کر لی اور توحید فی العبادت کو تسلیم کر لیا ہے سمجھا یہ نقل ہے از جنات یہاں جب پڑھیں گے نا ان اللہ تعالی لکھا ہوگا دلیل نقلی از جنات بات سمجھیں ہے اچھا میری طرف دیکھو اور چھٹا قسم ہے دلیل نقلی از ملائکہ ایک دلیل نپلی از ملائکہ ملائکہ سے اللہ نقل پیش فرمائیں گے فرشتوں سے کہ وہ بھی توحید کی چاہیں کائل ہیں کھولو ہم سورہ آل عمران ہے پارہ چار ہے میرے خیال تین ہے پارہ تین آل عمران رکو نمبر دو ہے پارہ تین تل کر رسول آل عمران باقرہ کے آگے آل یہ باقرہ لکھا ہے نا اس کے آگے کھولو آل عمران آل عمران کا رکو نمبر دو ہے عین کے اوپر جہاں دو لکھا ہے نا انصف ان جہاں لکھا ہے یہ انصف ان کھڑا ہوا ہے انصف ان جہاں لکھا ہے نا شاهد الله انه لا اله الا الله والملايكه واولوا العلم قائما بالقسط اجي لا اله الا هو العزيز الحكيم مل گئی ہے جی انف جہاں لکھا ہے نا بھائی وہاں ہے اجازت سب کو مل شاہد اللہ انہو لا الہ اللہ الا ہوں شہادت دی ہے اللہ تبارک بطالان نے کہ بے شک شان یہ ہے نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف اسی کی ذات ول تو اور ملائکہ نے بھی شہادت دی ہے اللہ نے بھی شہادت دی ہے اور ول تو یہ ول تو جو یہ دلیل نقلی از ملائکہ ہے دلیل نقلی از ملائکہ کہ کا جو ہیں وہ بھی کس کے قائل ہیں توحید عبادت کے قائل ہیں کہ معبود ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے عبادت کے لئے ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے وعلو العلم اور علم رکھنے والے جی یہ دلیل نکلیا تو علمائے کتب سابقہ یہ ان شاء اللہ آئے گی مبنی بر انصاف لا لاحکیم میرے طرف دیکھو ساتواں قسم دلیل کا ہے حضرت دلیل نقلی از تجور دلیل نقلی از تجور تیر کی جمع ہے پرندوں سے اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات پرندوں سے بھی نقل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پرندے اڑنے والے پکھی جو ہیں باوجود اس کے کہ یہ چاہے غیر زویل عقول ہیں لیکن یہ بھی اللہ کی توحید کے قائل ہیں توحید فلی عبادت کے متقد ہیں شرک کے قائل نہیں ہیں بات سمجھائی سر اب کھولو سورہ نمل پارا انیس ہے وقال لدین کا سورہ سور نمل ہے رقو نمبر دو ہے مل گیا ہے جی رکو نمبر دو ہے عین کے اوپر جہاں دو ہے نا ما قبل میں دیکھو مل گیا ہے آہ؟ آہ تو, تو حافظ ہے نا وقومها لشمس من دون اللہ پایا میں نے اور اس کی قوم کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو سورج چاند آگے آئے اللہ جس جدول کیوں نہیں سجدہ کرتے یہ لوگ اس ذات پاک کو جو نکالتا چھپی چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں کے اندر خدا جانتا ہے مسئلہ الہ پڑھو گے انشاءاللہ شاء اللہ کا کلام جو ہے پورے مسئلہ کا نچوڑ ہے چاہے چاہے خلاصہ اور نچوڑ ہے پورے مسئلہ کا مسئلہ الہ میں یہ بات آئے گی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تبارک وطالعہ جہاں اپنی عبادت کا ذکر کرتے ہیں وہاں دو باتیں ذکر کرتے ہیں کتنی باتیں ہوتی ہیں دو یا دو میں سے ایک ضرور ہوتی ہے فرمائیں گے میاں مختار کل میں ہوں اور دو نمبر فرمائیں گے عالم الغب میں ہوں اور لہذا عبادت کے لائق میں ہوں اور جہاں بھی توحید فل عبادت کا مسئلہ آئے گا وہاں یہ دو مسئلے یا دو میں سے ایک ضرور آئے گا مختار کل میں ہوں اور, اور عالم الغب میں ہوں اور لہذا عبادت کے لائق میں ہوں اور کوئی نہیں عبادت کے لائق وہ ہو سکتا ہے جو مختار کل ہو عبادت کے لائق وہ ہو سکتا ہے جو عالم الغیب عبادت کے لائق وہ ہو سکتا ہے جو مختار قل ہو عبادت کے لائق وہ ہو سکتا ہے جو اور مختار قل اور عالم الغیب سوائے میرے اور کوئی نہیں لہذا عبادت کے لائق بھی سوائے میرے اور حد اور حد بھی یہی دو باتیں یہاں بیان کر رہا ہے حیران ہو جاتا ہے بندہ اللہ جس جدول جو نہیں سیدھا کرتے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ذات پاک جو نکالتا ہے چھپی چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں کے اندر یہ اللہ کے تصرف کا بیان ہے اس کا بیان ہے کہ مختار کل اللہ ہے اور آگے بجال امومات وقف امامات اور جانتا ہے جو کچھ جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو یہ اللہ کے علم کا ذکر ہے کہ عالم الغیب بھی اللہ ہے اور یو خرج الخابا کے اندر متصرف اللہ ہے اور کوئی نہیں یہ عالم کے اندر کے عالم الغیب اللہ ہے اور جب مختار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں عالم الغیب اللہ کے سوا تو نتیجہ کیا ہے اللہ اللہ اللہ رب العرش العظیم اللہ کی ذات پاک نہیں کوئی قابل عبادت کے منت پکار پھیلے نظر نیاز کے مگر صرف اسی کی ذات پاک جو رب ہے عرش عظیم کا یہ جی پرندہ ہو کر یہ جی اللہ کی توحید کے گنگا گا رہا ہے اور اللہ کی سفتیں ذکر کر رہا ہے اللہ کے تصرف کا ذکر کر رہا ہے اللہ کے علم غیب کا ذکر کر رہا ہے باوجود ہے کہ یہ جی چاہے پیر اور پرندہ ہے سمجھ رہے ہو سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں کہ اس نے یوخرج الخبہ والی خاص صفت اللہ کی چوں ذکر کی ہے اللہ کی سفتیں تو بہت ہیں یوخرج الخبہ خاص طور پر اسے کیوں ذکر کر رہا ہے اس لیے کہ یہ اپنے حال کے مناسب گفتگو کر رہا ہے خود ہد پرندہ جو ہے اس کی روزی زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے یہ اپنی چونچ کے ساتھ زمین کو کرید کر اندر سے کیڑے مکوڑے نکال کر کھاتا ہے دیکھا ہے تم نے اسے یہ بیٹھا ہوتا ہے نا اندر اندر سے زمین کو چونچ مار کر نا اندر سے اس کی روزی اللہ نے زمین کے اندر چھپا دی ہے یہ اندر سے نکال کر جو کھاتا ہے اس لیے اپنے حال کے مناسب کہتا ہے اللہ کی یو خرج الخب اللہ تبارک مطالعہ مجھے جب چھپی چھپی روزیاں دے سکتا ہے تو میری میں تو عبادت کے لگ بھی میری عبادت کے وہی ہے اور کوئی بہرحال یہ دلیل نکلی کے کتنی قسم ہو گئے سات سات قسم ہو گئے دلیل نقلی کے نمبر اول دلیل نقلی از کتب سابقہ کا نمبر دوم از انبیاء سابقین اجمالا نمبر تین از انبیاء سابقین تفصیلا نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھ نمبر سات سات قسم کے دلائل اور نقول اللہ پاک پیش فرمایا کرتے ہیں مسئلہ توحید کو ثابت اور واضح کرنے کے لیے بس یہ دلیل نقلی والی اصطلاح ختم ہو گئی قسم ثانی قسم ثالث ختم ہو گیا دلیل کا دلیل کا چوتھا قسم تھا دلیل وہی کون سا قسم تھا دلیل وہی کس کو کہتے ہیں سمجھ لو بات جناب من بند کر دو قرآن پاک قرآن پاک بند کر دو یوں تو سارا قرآن پاک وہی ہے اللہ نے نازل فرمایا جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت پر سارا قرآن کیا ہے وہی ہے لیکن بعض بعض اوقات اللہ تبارک مطالعہ حضرت کو حکم کرتے ہیں اور حضرت آگے فرماتے ہیں کہ میاں مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے مجھے اللہ نے مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہیں آئے گا مجھے اللہ نے حکم کیا ہے کہیں آئے گا مجھے اللہ نے منع کیا ہے جہاں یہ لفظ آ جائے کہ مجھے اللہ نے حکم کیا ہے جہاں آ جائے کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے ہم اسے کہیں گے دلیل وہی کیا کہیں گے ہاں یہ ہماری اپنی ایک اصطلاح ہے سمجھا سی مجھے تو پورا پرانے پاک وہی آئے لیکن خاص طور پر جہاں عمر تو نہیں تو آ جائے جہاں آئے کہ اللہ فرمائے حضرت فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا ہے یا فرمائیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے ہم اسے کیا کہیں گے کیا کہیں گے دلیل وہی کہیں گے خاص طور پر اسے دلیل وہی کہا جائے گا اب کھولو مثال کھولو حضرت یہ پارہ چوبیس ہے فمن ازلم پارہ چوبیس فمن ازلم سورہ حامی مومن رپو نمبر سات سبعہ آن کے اوپر جہاں سات لکھا ہے نا یہ لکھا ہے سات اس سے پہلے دیکھو ان من دون من دون لما جاء من تو ان مِن دلین وَأُمِرْتُ و عمر لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مل گیا ہے جی صفا نمبر چار سو اٹھائیس چار سد بست پمن ازلم حامی مومن صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس آرام سے آرام سے کھولو تو کھلے گا جلدی کرو گے تو دیر اپنے دیر لگے گی ورک پھٹ جائے گا قرآن پاک کا سمجھا اور تم نے پھر اس طرح چھپا کے رکھ دینا ہے خیال کرو پرانے پاک کا بھی خیال کیا کرو تو تدعون من دون اللہ حضرت فرما دو بے شک میں روک دیا گیا ہوں من جانب اللہ اس بات سے کہ باتیں کروں میں ان ہستیوں کی جنہیں پکارا کرتے ہو تم اللہ کے سوا لما جا انیل من جب جبکہ آگے واضح دلائل میرے پروردگار کی طرف سے وہ عمر تو اور میں حکم کیا گیا ہوں کہ جھکا دوں میں اپنی گردن عبادت کے اندر رب العالمین کے آگے میں اپنی گردن رب العالمین کے آگے جھکا دوں مجھے یہ حکم ہوا ہے اننی انی ان غیر اللہ کی عبادت سے مجھے منع کر دیا گیا ہے وہ عمیر تو ان اسلم اور رب کے آگے جھکنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے غیر اللہ کی عبادت کرنے سے مجھے روک دیا گیا منع کر دیا گیا اور اللہ کے آگے جھکنے کا مجھے حکم کیا گیا یہ دلیل وہی ہے اس کو کیا کہیں گے دلیل, دلیل وہی کہیں گے ہم ہماری اس ہے کہ مجھے روک دیا گیا غیر اللہ کی عبادت سے مجھے اللہ کی عبادت کا حکم کیا گیا یہ دلیل وہی ہے بات سمجھ گئی دلیل کے کتنی قسم تھے جی جا کتنی جا جا دلیل عقلی محض اعترافی نقلی وہی چار قسم کے دلائل اللہ پاک مسئلے توحید کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا کرتے ہیں میری طرف دیکھو میں بات عرض کرتا ہوں کیا وجہ ہے دلیل عقلی محض اور اعترافی وہ دونوں ایک ہیں دلیل عقلی ہے دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وہی یہ تین قسم کے دلائل اللہ پیش فرماتے ہیں کیوں اس کے اندر ایک خاص حکمت ہے دلیل عقلی تو اس لیے پیش فرمایا کرتے ہیں کہ مخاطبین کو باور کراتے ہیں کہ میاں مسئلہ توحید عقل کے موافق ہے مخالف نہیں ہے مسئلہ توحید عقل کے مخالف جو بات عقل کے خلاف ہوئے بندہ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا فرمایا مسئلے توحید عقل کے خلاف نہیں بلکہ موافق ہے لہذا جس آدمی پر عقلیات کا غلبہ ہے اسے چاہیے کہ اس کو تسلیم کریں دلیل نقلی کیوں پیش کی جاتی ہے دلیل نقلی پیش کرنے میں یہ حکمت ہے کہ میاں یہ مسئلہ توحید نقل کے بھی مطابق ہے نقل کے سابقہ انبیاء، سابقہ کا سابقہ کتب، کا جنات پرندے وغیرہ وغیرہ یہ سارے اسی مسئلے کے قائل اور موت ہیں جائیں سمجھا دلیل نقلی اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ جس طرح عقل کے مطابق ہے نقل کے بھی مطابق ہے یوں کہلو لو کہ منقول عنہ کے مطابق ہے دلیل وہی کیوں پیش کی جاتی ہے دلیل وحی اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ بعض اوقات مکتدی کہتے ہیں مول صاحب ضرور یہی مسئلہ بیان کرنا ہے مسئلے اور بھی بہت ہیں جی؟ ضروری یہی مسئلہ تو نہیں ہے بیان کرنا ہر جمعہ یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور بھی تو مسئلے ہیں انہیں بیان کرو نماز کا روزے کا وغیرہ وغیرہ اللہ نے حضرت سے فرما دیا اور حضرت نے آگے کہہ دیا میں کیا کروں میں مجبور ہوں مجھے خدا کا حکم ہے میں اس مسئلے کے بیان کرنے کے اندر چاہوں مجبور ہوں چونکہ میں من جانے اللہ ہوں مجھے خدا کا امر ہے میں کیا کروں تم جو کہتے ہو کہ اس مسئلے کو چھوڑ کر اور مسئلے بیان کر میں کیا کروں مجھے خدا کا حکم ہے کہ یہ مسئلہ بیان کر اب میں کیا کروں میں مجبور ہوں مجھے خدا نے جب حکم کیا تو میں تو بیان کروں گا بات سمجھ آئیے دلیل عقلی کیوں پیش کی گئی جی کہ یہ مسئلہ عقل کے موافق ہے دلیل نقلی پیش کی کی جی کہ یہ مسئلہ نقل کے اور دلیل عقلی پیش کی گئی جی کہ میں